نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اتوار کے دن باب المدینہ کراچی میں کی نماز کے کچھ دیر کے بعد ہمارا سلسلہ ہوتا ہے احکام تجارت اس وقت ہم سلسلہ احکام تجارت میں حاضر ہیں آپ اسکرین پہ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ان نمبر پہ آپ کال کر کے اپنا سوال ریکارڈ کرا سکتے ہیں واٹس اپ نمبر بھی ہے واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ٹیکس پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال شامل سلسلہ کیا جائے گا اور مفتی صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے اور مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی بھی لیں گے نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہائی سما کن تم فصل علیہ ف انا سولہ تب نگونی کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کال موجود ہے اور کال ہی سے سلسلے کی پیدا کرتے ہیں کال چلاتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ناور صلی اللہ اس کے ساتھ بھی یہ میرا سوال ہے کہ ہم وپاری اور زمیندار کو روپئے دیتے ہیں اور منڈی کا یہ اصول ہے یہ شرط لگاتے ہیں کہ مال ہمارے پاس بیچ لیں جو وپاری آتے ہیں ان کے پاس روپئے نہیں ہوتے وہ غریب آدمی ہوتے ہیں ان کو ہم روپئے دیتے ہیں لیکن یہ شرط عید کرتے ہیں جو مال لے کر ہو وہ ہمارے پاس بیچ لیں لیکن ہم نے آپ سے سنا ہے کہ یہ ناجائز ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ووپاری وہ روپے دیتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہماری پابندی نہیں ہے اگر ہمارے پاس میں مال بیچو گے تو آپ کی مہربانی ہوگی اگر نہ بیچو گے تو ایک مہینے کے بعد ہمیں پیسے روپیہ واپس کر دیں کیا یہ طریقہ جائز ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے الحمد للہ رب المین اما بعد فاعوذ من فازب اللہ بسم اللہ عام طور پر یہ جو طبقہ ہے جی سبزی منڈی میں جو آرتی بیٹھتے ہیں جی تو اب پوری مارکیٹ میں کوئی ایک آرتی تو ہوتا نہیں ہے جی بہت سارے آرتی ہوتے ہیں بالکل ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مال ان کے پاس لے کر آئیں اور زمینوں کا جو کام ہے وہ بھی سنداز انداز کا ہے کہ کبھی کمی کبھی, کبھی زیادتی کبھی موسم خراب ہے کبھی بہتر ہے مختلف کنڈیشنز رہتی تو پیسے کی ضرورت کسان کو پڑتی ہی رہتی ہے تو کسان یہ چاہتا ہے کہ فصل کے جو اخراجات ہیں کہیں سے قرضہ اسے مل جائے تو آڑتی حضرات عام طور پر قرضہ انہیں فراہم کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا مال ہمارے پاس آ کر بیچنا ہے جی تو یہ شرط تو ناجائز ہے بلا شبہ جیسے کہ رہا کہ قرضے کی بنیاد پر نفع اٹھانا کہلائے گا جی اب جو حال یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انہیں باؤنڈ نہیں کرتے جی تو بعض اوقات اپنے آپ میں گمان کرنے میں اور پریکٹیکل میں فرق ہوتا ہے جی یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر پورا سسٹم چل رہا ہے اور ایک آدمی کہے کہ ٹھیک ہے بھلے نہ آ کے بیچنا لیکن جب وہ وقت آئے تو اس پر وہ لنتن شروع ہو جائے گنا بیچے شکوا گلا شروع ہو جائے اس پر جو ہے وہ ناراضگی شروع ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائیں گے آپ دیکھنا ہوگا کہ کن کن حالات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے اور کیا ایسی صورتحال ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کی پاسداری ہوگی یا نہیں ہوگی عملی دور میں بالکل بازار تو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے البتہ ایک اور راستہ بھی ہے اس پوری صورتحال سے نکلنے کا اگر اس راستے کو کسی بھی مضبوط مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر سمجھ لیا جائے تو بڑا آسان راستہ ہے وہ مفتی صاحب کے پاس تو بیٹھے پاس نہیں بیٹھے نا اچھا دور بیٹھے پریکٹیکلی جائیں گے وہاں جائیں ابھی یعنی ہمارے آنے سے کوئی آدھا پندرہ گھنٹہ پہلے کی بات ہے جی ایک ساتھ درونی ملک سے تین چار دن سے میسج کر رہے تھے اب مسئلہ ان کا ایسا کہ میسج پر واٹس ایپ پر ممکن ہی نہیں ہے بتانا نہ وہ میری بات سمجھے نہ میں ان کی سمجھوں تو میں نے سرچ کیا کہ فون پر اگر کال کرنی ہے جی وہاں سے یہاں تک میں آیا ہوں راستے میں میروں نے ٹائم دیا تو آپ فون پر کال کریں واٹس اپ پر بھی کال نہ کریں پاتی ہو پاتی اس سے بات چیت ہوئی مسائل ہو گیا یعنی مسئلے کی نوعیت ان کو بھی سمجھ میں آ گیا مجھے بھی سمجھانا آسان رہا تو مسائل بعض ہوتے ہیں اجتماعی اعتبار سے اگر سمجھایا جائے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں بعض مسائل ہوتے ہیں سیکھنے کے ایک مرتبہ ان کا سیکھنا ضروری ہے سیکھ لیا تو پوری زندگی اس کا بندہ عمل کرتا رہے جی وہ یہ ہے کہ شریعت مطالعہ نے جی خرید و فروخت کی ایک ایسی صورت بیان کی ہے کہ جس میں سودا ہو جاتا ہے پیسے دے دیے جاتے ہیں جی لیکن مال ادھار ہوتا ہے سودا ہو گیا پیسے دے دیے مال ادھار ہے ہی ہوتے ہیں کہ آ سودا دے دیا مثال کے طور پہ کس نے چاول خریدے ہیں چاول دے دیے ٹھیک ہے لیکن پیسے ادھارے ٹھیک ہے عام سودے سی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سودے کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں سودا ہو گیا جس نے مال خریدا ہے اس نے پیسے دے دیے ٹھیک ہے اور مال دینے والا کم از کم ایک مہینہ بعد دے گا ٹھیک ہے یعنی مال کے بارے میں ہمارا پورا معاہدہ ہو گیا ہے پیسے بھی لے لیے لیکن مال بعد میں دیں گے اس صورت کا نام ہے بے سلم ٹھیک ہے اب بےسلم اگر یہ لوگ کر لیں ٹھیک ہے تو خلاصے کی صورت بن سکتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ بے سلم کرنے کے لیے شاید یہ تیار نہ ہو سمجھ تو چند ایسے آئٹم ہے اس میں بےسلم کرنا ممکن ہے ٹھیک مثال کے طور پر ہمارے ہاں گندم کا جو ریٹ ہے بہت زیادہ اپ ڈاؤن نہیں ہوتا صحیح ہے تقریباً تقریباً قریب قریبی ہوتا ہے ٹھیک تو گندم کی فصل جب ڈالنے لگے ہیں تو گندم اگرچہ نہیں آئی ہے ٹھیک ہے اس کا سودا ہو سکتا ہے کچھ شرائط کی رعایت کے ساتھ موجودگی میں کچھ شرائط کی رعایت کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس جنس کا وہ سودا ہو رہا ہے وہ مال مارکیٹوں میں موجود ہو گندم عام پر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے چاول کا اگر سودا ہو رہا ہے تو چاول موجود ہوتا ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں مارکیٹوں سے بالکل ہی ناپید ہو چکا ہو ٹھیک ہے جس چیز کا سودا ہو رہا ہے بیچنے والے کے پاس اگرچہ کہ وہ مال موجود نہیں ہے لیکن مارکیٹ میں ہے سلم ہو سکتی ہے بے سلم کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پیسے پورے دے دیے جائیں ٹھیک جو خریدنے والا ہے وہ پیسے پورے دے, دے دے یعنی اگر دس لاکھ کا مال خریدنا ہے تو دس لاکھ دے دس لاکھ روپے دے دے ٹھیک دوسری شرط یہ ہے ایک مہینے سے کم کی ادھار نہ ہو ٹھیک تیسری شرط یہ ہے کہ جو مال خریدا گیا ہے مارکیٹ میں وہ مال دستیاب ہو چوتھی جو شرط ہے وہ کئی شرائط کا مجموعہ کہہ لیجیے آپ کہ مال کی کوانٹیٹی اس کی جنس ٹھیک جیسے چاول کوئی ایک جنس ہے نہیں چاول میں بھی کون سا چاول ہوگا ٹھیک کس انداز کا ہوگا ٹھیک ہے ساری چیزیں جو ہے وہ تخمینہ کر کے وزن کس اعتبار سے وزن کریں گے تو یعنی کسی قسم کی مال کے اندر کنفیوژن اور جہالت نہ ہو ٹھیک ابام نہ ہو ابہام نہ ہو ٹھیک تو یہ کچھ ضروری شرائط تھی جو میں نے بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک آڑتی بے سلم کر سکتا ہے صحیح اب مسئلہ یہ ہے کہ آڑتی بے سلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو خود ہی آپ نے یہ مطلب طریقہ بتایا اب آپ یہ بھی ممکن ہے وہ ایک یا دو چیزوں کے اندر ایک یا دو آئٹم کے اندر تیار ہو جائے ٹھیک ہوتا یہ ہے کہ جو مارکیٹ ہوتی ہے نا جی چھ مہینے بعد کیا مارکیٹ ہوگی کسے نہیں پتا صحیح اب آلو پیاز ہے کبھی جو ہے وہ بیس روپے کلو بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا صحیح اور کبھی جو ہے وہ ٹماٹر یہی دو سو روپئے کا بکرا ہوتا ہے صحیح سو کا بکرا ہوتا ہے اس میں ریٹ بہت جلدی اپ ڈاؤن ہوتا ہے پچاس کا بکرا ہوتا ہے ٹھیک تو وہ پیشگی سودا کر لے اور مارکیٹ اس وقت گری ہوئی ہو جب اچھا مدت بھی طے ہوگی کتنے عرصے بعد مال دیا جائے گا ٹھیک یہ مدت بھی طے ہوگی صحیح. جب مال آئے تو جس ریٹ پر خریدا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ سستا ہو سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا تو جہاں ممکن ہے بےسلم کرنا جیسا میں نے گندم کی مثال دی تو گندم کا ریٹ اتنا زیادہ ڈفرنٹ نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں آتا جی اس میں بےسلم ہونا ممکن ہے جہاں ممکن نہ ہو تو وہاں بحال یہ ہے کہ قرضے سے اجتناب کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ آڑتی ہی قرضہ دے گا تو کسان کے پاس قرضہ آئے گا کسان اپنے ذرا استعمال کرے اس کے کو کوئی رشتے دار ہوں گے کوئی جاننے والے ہوں گے دوست احباب ہوں گے وہ بھی تو اسے قرضہ دے سکتے ہیں آخر وہ آڑتی سے قرضہ کیوں لینے آتا ہے تو آڑتی کا مفاد وابستہ نا یہاں پر آسانی اور سہولت سے مل جاتا آسانی اور سہولت اس لیے ہے کہ آرتی کا مفاد وابستہ ہے اس نے قرضہ دے کر ایک سہولت لینی ہے اس پر نفع اٹھانا ہے کہ اس کو ہی مال بیچا جائے تو یہ غرض ہوتی ہے اور یہ غرض اگر پائے جائے تو سود ہو جائے گا اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے تو مفتی صاحب ان کو پھر فائنل کیا جواب ہوا ان کے لیے جواب تو ہم نے بیان کر دیا ہے مفتی صاحب کے پاس جائیں کسی نے اگر بے سلم کرنا ہے تو بے سلم کی شرائط مزید کتابوں سے پڑھیں اور کسی ماہر مفتی کے پاس جا کے سمجھیں اپنے کراس کوشچن کریں اپنے سوالات رکھیں تب جا کے جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا دارالفطہ اہل سنت کی شاخیں مختلف ہیں تو لاہور میں تو دو جگہ دارالفطہ موجود ہیں شرا میں بھی ہے اور داتا دربار کے پاس بھی ہے تو یہ مہا تشریف لے ہیں اور وہاں پہ مزید اور جو اس کے ذہن میں قرض والی بات ہے تو وہ بہت مشکل معاملہ ہے ٹھیک ہے پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے سوال یہ تھا کہ میرا میڈیکل سٹور ہے اور ایک کمپنی والے نے آ کے میڈیسن دی تھی اور میڈیسن اس نے کہا تھا یہ رکھ لیں جب یہ بیک جائے گی تو پھر آپ مجھے اس کے پیسے دے دیجیے گا وہ کچھ سے بعد وہ دوائی کو ہی بھول گیا کہ میں نے دوائی دی تھی اور میں نے پیسے لینے تھے وہ بالکل بھول گیا پھر ایک دن وہ آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یار جب سے آپ کا اور میرا لین دین چل رہا ہے تو کبھی میں اگر کوئی چیز بھول گیا ہوں یا آپ بھول گئے ہوں لینے دینے میں یا جان بوجھ کے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی کہا ٹھیک ہے اب وہ جو دوائی رکھی ہوئی ہے کیا اس کا میرا بیچنا جائز ہے یا اس کو میں بتا دوں یار یہ آپ دیکھ گئے تھے آپ بھول گئے تھے تو اس حوالے سے یہ بات پوچھیں ٹھیک ہے جی بڑا جی مفتی دیکھیں بظاہر تو یہ دھوکے کی صورت ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اس کا مال میرے پاس رکھا ہوا ہے اور اب آپ گما پھرا کر بات بیان کر رہے ہیں یار کبھی آپ کا کوئی مال رہ گیا ہو تو آپ معاف کر دینا یعنی آپ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ کا کو کوئی مال رہا ہو ٹھیک ہے ایک احتیاطی پہلو ہے احتیاطی پہلو نہیں ہے یہ دھوکہ ہے نہیں یہ ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ جیسے احتیاط کہہ رہے ہیں مطلب ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ گویا کہ بولنے والے کو بھی یاد نہیں ہے جی کیونکہ اگر اسے پتا چل جائے کہ اس نے میرا مال رکھا ہوا ہے اور میرے بھولنے سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو کبھی بھی راضی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کا جو حق ہے وہ ثابت ہو چکا ہے جب اس نے مال دیا اب کس طور پر دیا بیچا یا مانت رکھا کمیشن پر دیا قطع تعلق اس پوری بحث کے لیکن بہرحال یہ ہے کہ آ, یا تو وہ مال کا مالک ہے یا مال کے معاوضے کا مالک ہے ٹھیک ہے دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا مالک ہے ٹھیک تو اس کا حق تو نکلتا ہے صحیح. تو ان دکاندار کے ذمے یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے اسے بتائیں مطلب اس تک چل کر جانا اس کی ذمہ داری ہے وہ تو آ رہا ہے اس کو بتانا اس کی ذمہ داری ہے ٹھیک بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے کچھ پیسے رہ گئے ہوں تو بھی مجھے معاف کر دینا ٹھیک ہے یہ نہیں چلے گا اب بھی اتنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے یہ دھوکا ہے اس کا مال جب موجود ہے تو اسے دینا پڑے گا ٹھیک مال بتا دیں یہ سارا آئٹم تمہارا ہے تم بھول گئے ہو فلاں فلاں موقع پر جو ہے میرے پاس دیا تھا پھر دیکھیں اسے یاد آتا ہے یا نہیں آتا ٹھیک اور پھر یہ ہم سمجھیں گے کہ وہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر وہ ریکوری کرتا ہے نہیں کرتا ہے کیسے کرتا ٹھیک ہے جی ابھی کون دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ریاض ہے اور میں گجرات سے بات کر رہا ہوں احکامی تجارت پروگرام دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک سوال تھا سوال یہ ہے کہ جو ہم مال لوڈ ان لوڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر آٹے کا ایک پھیلا ہے. ہے اس میں ہم بمبو مارتے ہیں بمبو مار کے مال دوسرے گاہک کو چیک کراتے ہیں اب اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اسی طرح چینی یا دال یا کچھ میں میں اس بمبو مار کر مال کو نکالتے ہیں اب وہ مال دوسرے کسٹمر کو چیک کراتے ہیں لیکن اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اگر بیس کلو ہے اس میں سے تھوڑا سا کم ہوگا چالیس کلو کا ہے اس میں بھی کم ہو جاتا ہے تو کیا یہ اس طرح جب ہم گاہ کو دیتے ہیں تو وہ وزن تو کم جاتا ہے اس کا کیا حکم ہوگا اور پھر جو مال چیک کیا جاتا ہے وہ نیچے گرا دیتے ہیں اب اس میں وہ پلے دار ہوتے ہیں وہ اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں مثال کو دانے کٹھی ہوئی وہ گھر لے گئے تو یہ لے کے جانا ان کے لیے کیسا ہوگا برائے مہربانی اس کا جواب بتا فرما دیجیے دو سوال ہوئے بیسکلی جی دیکھئے مال جب تک ان کے پاس ہے ٹھیک ہے یہ بمبو مارے یا اس میں سے پانچ کلو نکالیں دس کلو نکالیں ٹھیک ہے مال ان کا اپنا ہے نا صحیح ایک سائیڈ تو یہ ہے یعنی تصویر کا یہ پہلا رخ ہے ٹھیک ہے مال ان کے پاس رکھا ہوا ہے گاہ کو دکھا رہے ہیں اس سے نکال رہے ہیں ڈال رہے ہیں مال ان کا اپنا ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ مال کا سودا کر لیتے ہیں جی مثال کے طور پر انہوں نے پر کلو کے حساب سے مال بیچ دیا صحیح اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس کو مال بیچا ہے تول پورا دے ٹھیک مثال کے طور پر انہوں نے دو سو کلو مال بیچ دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ ایک سو بوری سو سو کلو کی دو بوری یہ ایک بوری ہے اس میں سو کلو مال آتا ہے پیازا سو کلو کے بدلے بوری آپ کو دی میں نے ٹھیک ہے اب اس میں اٹھانوے کے جی مال ہو نائنٹی فائیو کے جی مال ہو ٹھیک اور یہ کہیں کہ میں بغیر تولے دے دوں تو ایسا کرنا سامنے والے کی حق تلفی ہے جو مال خرید رہا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ پورا پورا مال وصول کرے تو اس لیے شریعت مطالعہ نے بڑی تاکید کی اس حوالے سے نبی اکرم علیہ ساطو السلام کے واضح عادیز اس بارے میں موجود ہیں دو کیل کے حوالے سے جی یعنی اس کا مف... مفہوم اور نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مال خریدتا ہے جی تو وہ تول کر خریدے جی تول کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ کسی کا حق جو ہے نہ زیادہ جائے اور نہ کم آئے جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملازم کی غلطی ہو جاتی ہے تولنے والے کی غلطی ہو جاتی ہے جی لوڈ کرنے والے کی غلطی ہو جاتی ہے وہ ایک کے بجائے دو بورے لے آتا ہے جی اور چلا دیا جناب چل گیا اس لیے خاص طاقت بیان کی گئی ہے کہ جب مال خریدا جائے تو اس کو تول کر خریدا جائے بھائی سودے کی دو صورتیں بنتی ہیں ایک سودا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مال لاٹ کے حساب سے بیچا ہے ٹھیک دکھا دیا کہ بھئی یہ لاٹ پڑی ہے پوری لاٹ کے بیچ دیا وزن نہیں کیا وزن نہیں کیا لیکن وہ تو ٹھیک ہے اس کا تولنا ضروری نہیں ہے لیکن جب مال بیچا گیا ہے وزن کے حساب سے تو پھر وزن کر کے دینا ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں جو سوال سے میں سمجھ سکوں شاید ساحل محترم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بمبو جس چیز کا کہہ رہا ہے انسٹرومنٹ یا آلہ جو ہوتا ہے وہ ایک مخصوص قسم کا ہوتا ہے کہ وہ بوری جی جی مال کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے جیسے دس بیس پچاس گرام چاول نکل گئے سو کلو کی بوری میں سے لیکن وہ دس دفعہ لگا تو سو گرام کا ہو گیا یہ بھی ہوتا ہے سراخ ایک مرتبہ ہو گیا تو گرتا رہے گا وہ ہوتا ہی اسی طرح کا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اسی میں بار بار ڈالیں گے ماریں گے اسے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے نہیں تو اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بوری میں جاتا ہے نا تو واپس وہ تار اس کے واپس آ جاتے ہیں کوالٹی ہے اس کی انسٹرومینٹ کی لیکن مارکیٹ میں بھی نا اس کی پریکٹس یہی ہے کہ اگر جیسے پچاس بوریاں دی ہیں نا تو پچاس بوریوں کا ویٹ ہوتا ہے اور جو وزن کم ہوتا ہے وہ جس سے خریدی ہی گئی ہے وہ اس کا دیندار ہوتا ہے یا وہ اس کے پیسے کٹوا دیتا ہے دودھ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے آپ فرما رہیے ایسا ہوتا ہے لیکن کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک فون کریں اور مال گاڑی والا اٹھائے اور چلا جائے انہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے لیکن جو احتیاط کرنے والے ہیں شریعت کے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں اس کا ہو سکتا ہے اسی غفلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس بارے میں دوسرا پہلو جو تھا ان کا کہ وہ جو گرتا ہے انہوں نے کہا وہ نکالتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں وہیں پہ دس بیس پچاس گرم جو ہے وہ دکان ہے گرتا رہا گرتا رہا دو کلو پانچ کلو جو بھی ہوا تو وہ کچھ لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں کاریگر وغیرہ مزدور وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں تو ان کا دیکھیے مال جب تک انہوں نے بیچا نہیں تھا ان کا مال ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو گرا وہ ان کا گرا ہے ٹھیک ہے اب وہ اس کا کیا کرتے ہیں وہ ان کا میٹر ہے ٹھیک ہے اگر یہ کسی کو توحفہ دے دیتے ہیں اس کو سستا بیچ دیتے ہیں تو یہ مال کے مالک ہیں ایسا کر ہیں یہ الگ بات ہے کہ سامنے والے کو کر دی جی اور تول کر نہیں دیا جی پورا وزن نہیں دیا اور اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جی جو مال کم ہو گیا تھا جی تو یہ تو واضح طور پر جو ہے وہ حرام کام ہوگا ٹھیک جی وزن پورا دینا ہوگا پورا دینا ہوگا ٹھیک ہے نائنٹی اگر کے جی مال ہے جی جی اس کے اندر جی تو 98 ایٹ کے جی کے آپ پیسے لے لیں ٹھیک مطلب یہ ضروری نہیں کہ 100 کے جی ہی کہہ کر دیں گے آپ اگر مال 98 ایٹ جی ہے تو 98 ایٹ جی کا حساب کریں آپ اور جب وہ کوئی اچھا سمجھدار بندہ ہوگا خریدنے والا جس کی اکل سلامت ہوگی وہ لے گا بھی تول تو کے جب وہ پیسے اس طریقے دے سے و... دے رہا جی اگلی کال لیجیے میں ریاض احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب تو یہ سوال ہے, ہے کہ جو کنٹینر باہر سے آتے ہیں امپورٹ کے وہ کراچی میں ایک شپنگ لینڈ کے تھرو آتے ہیں تو جب ہم شپنگ لینڈ میں جاتے ہیں کنٹینر اپنا کلیئر کرنے کے لیے یعنی ڈیو لینے کے لیے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کٹینر کہیں گم نہ کر لیں آپ اس کا ہمارے پاس ڈپازٹ رکھوائیں مختلف لینوں کے مختلف ڈپازٹ کسی کا لاکھ ہوتا ہے کسی کا دو لاکھ کسی کا تین لاکھ تو ہم وہ خود ڈپوزٹ نہیں رکھوا سکتے ہیں ہم کسی دوسرے بندے کو کہتے ہیں کہ وہ آپ ڈپوزٹ رکھوائیں وہ کہتا ٹھیک ہے کہ میں ڈپوزٹ رکھواؤں گا لیکن میں اس کے سروس چارجز لوں گا تو وہ ہم سے دو ہزار, ہزار سروس چارجز دیتا ہے وہ اپنا تین لاکھ رکھوا دیتا ہے تو جب ہم کنٹینر خالی ہو کے ہم یارڈ میں پہنچا دیتے ہیں تو وہ شپ لائن وہ جو تین لاکھ بندہ رکھواتا ہے وہ ہمیں پھر بیس دنوں کے بعد پچیس دنوں کے بعد دوبارہ چیک بنا کے واپس کر دیتے ہیں تو ہم وہ چیک اس دوسرے بنے کو دے دیتے ہیں کیا یہ ہم دونوں کا یہ کاروبار جائز ہے یعنی اس دوسرے بنے کے سروس چارج لینا اور ہمیں اس کو سروس چارج دینا کیا یہ چھوٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے ٹھیک ہے کتنا خطرناک مسئلہ بیان کیا ہے جی اچھا پوری ایک دنیا ہے کنٹینرس کی اتنی بڑی دنیا ہے کہ اگر دو تین مہینے ان کے ساتھ بیٹھا جائے تو بھی ناکافی ہے دو تین مہینے بھی ناکافی ہے آپ پہ تو گریب ہم قریب ہیں لوگ دور ہیں تو بڑی خطرناک دنیا ہے پوری ایک صنعت ہے بلکہ بہت ساری کا مجموعہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بریف کیس بھرے جاتے ہیں پیسوں کے جی دو نمبر پیسوں کے جی وہ سی پورٹ پر بھرے جاتے ہیں جی اتنا رشوت پدی خیر ان کا مسئلہ تو الگ ہے ہم یعنی شپنگ لائن کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں بہت سارے شعبے اس کے اندر جی یعنی ایک تو وہ آدمی ہے نا جو ایجنٹ ہے جس کا کام ہے کلیئرنس کروانا ٹھیک ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کے معاملات بہت ڈسٹرب ہے بہت ڈسٹرب رشوت کے معاملات جعلی ڈاکومنٹس کے معاملات جعلی انوائس کے معاملات نہ جانے کیسے کیسے معاملات درپیش ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بچنے والے بچتے ہو لیکن ہے بڑا مشکل جی اچھا ایک کنٹینر جب آتا ہے تو اس کے پیچھے نہ جانے کتنی کتنا بڑا ہوم ورک اور ٹیم ہوتی ہے ٹھیک ہے مختلف طرح کی ٹیم چین, چل رہی ہے چین چل رہی ہوتی ہے اس چین کی ایک چھوٹی سی کڑی انہوں نے بیان کی ہے ٹھیک ہے گویا کی ایک ہی کڑی بیان کی ہے جی کنٹینر جائے گا گودام میں ٹھیک ہے سیٹ صاحب کا مال آیا ٹھیک ہے سیٹ صاحب نے مال کے پیسے تو ادا کر دیے ٹھیک ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیٹ صاحب مزید دو تین لاکھ روپئے جمع کریں لیکن یہ سارا ذمہ جو ہے وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے جی جس کا کام کلیئرنس کروانا ہوتا ہے وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے ٹھیک ہے کیا آپ ان چکروں میں نہیں پڑو یہ ساری پٹیکے میں نہیں نمٹاؤں گا بس مجھے کنٹینر کلیئر کروانے کے اتنے پیسے دے دو اب وہ کلیئر ایجنٹ جو ہے وہ مختلف لوگوں سے سروسز لیتا ہے تو ایک سروس انہوں نے بیان کی کہ کنٹینر کی جو کمپنی ہے وہ ڈپازٹ رکھواتی ہے اور اس ڈپازٹ کی بنیاد پر کنٹینر کلیئر کیا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے اب اس نے جو دو چار لاکھ روپے رکھوائے ہیں وہ کیا ہے کیش ہے نا جی روپیہ ہے جی بالکل مال ہے اور کسی چیز کا بدل نہیں ہے صحیح مطلب وہ تو ہے ہی اپنا ایک طرح سے رہن کی ضرورت ہے ٹھیک کہ اسے زر زمانت کے طور پر رکھا گیا ہے جب اسے زر زمانت کے طور پر رکھا گیا یا تو وہ رہن ہے یا قرضہ ہے دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے ٹھیک اور اس پیسے کے اوپر اسے نفع دیا جا رہا ہے یہ خالص سودی صورت ہے یہی صورت اور بہت سارے شبہ جاتے ہیں وہاں بھی درپیش آتی ہے جیسے یہ ٹکٹنگ آ... والے جو ہیں جی ٹریول ایجنٹ جی ٹریول ایجنٹ, جی ایجنٹ کے لیے بھی آ... اس طرح کے قوانین موجود ہیں کہ انہیں اپنا ایک بہت بڑا سرمایہ ڈپوز زر ضمانت کے طور پر ڈپوزٹ رکھوانا ہوتا ہے جی تاکہ آ... یہ نہ ہو کہ فراڈ کر کے بھاگ جائیں جی اس کی اماؤنٹ بھی بہت بڑی ہوتی ہے جی جی لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ ممکن ایک کروڑ روپئے تو ٹریول ایجنٹ جب تک بینک میں یا گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ نہ رکھوائے جی اس وقت تک اسے لائسنس نہیں ملتا اسے سروس چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی ٹھیک ہے اب یہ چاہتا ہے کہ میں اتنی بڑی رقم کیوں جمع کراؤں وہ تھوڑے بینک آفر کرتے ہیں کہ جناب آپ نہ رکھوائیں ہم رکھوا دیتے ہیں آپ صرف منتھلی ہمیں اتنے پیسے دیتے رہی یہ بھی خالصی صورت ہے ٹھیک اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے چیک بھی بیچے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں چیک والی صورت ایک اور ہوگی یہ تو ایک باضابطہ طریقہ کار ہے جی جب بینک انوالو ہو گیا تو اس کا مطلب آفیشیل طریقہ ہے کہ کوئی جگاڑ نہیں ہے آفیشیل طریقہ ہے کہ جی آپ کی جگہ ہم جو ہے وہ پیسے رکھواتے ہیں آپ ہمیں جو ہے ان پیسوں کے بدلے میں منتھلی اتنا دے دیں تو یوں یہ ایک سودی معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو اس سے اجتناب کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تو کیسے بچیں مطلب ابھی جیسے آپ نے بیان کیا دو تین چیزیں بیان کریں تو اس سے بچیں کیسے وہ کیا ہے؟ جو ٹریول ایجنٹ کام کر رہا ہے جی تو اس کے پاس کوئی پچاس لاکھ ایک کروڑ روپیہ تو ہے نا جی جب وہ مارکیٹ میں آیا جی اور مہینے کے اندر وہ کروڑوں کا یونٹ ٹرن اوور کر رہا ہے جی تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹریول ایجنٹ دو تین پارٹنر کو لے کے بڑھ جائے ٹھیک اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو بینک کے اندر جو ہے وہ رکھوایا جائے ٹھیک اپنے ساتھ دو تین پارٹنر ملا لے ٹھیک پچیس پچیس لاکھ روپے کر کے چار پارٹنر آ جائیں اس کے کام میں تو اس کو بینک سے قرضہ لینے کی ضرورت کہاں پڑے گی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ متبادل موجود ہے جی پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جیسے کنٹینر آیا اب میں کنٹینر میں لاکھوں لاکھ بلکہ کہہ سکتے ہیں کروڑوں روپے کا مال آیا ہے جس شخص نے لاکھوں لاکھ اور کروڑوں روپے کا مال منگایا ہے وہ تین چار لاکھ روپے نہیں رکھوا سکتا دیکھیں آ, ہوتا یہ ہے کہ جو کلیئر ایجنٹ ہے کلیئرنس جی. کرنے کی ذمہ داری ہے کمپٹیشن ہے نا وہاں بھی ٹھیک ہے تو وہ کم سے کم فیس کے اوپر جو ہے نا وہ کام چل رہا ہوتا ہے کون کم پیسہ لے گا کون کم پیسے لے گا تو یہ ہمارا تاجر یہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنے رفڑے میں پڑھوں جب مجھے سوکھا سوکھا مل رہا ہے हم. تو میں کم پیسے دے کے جلدی جلدی ہو, ہو جاتا ہوں آج. تو اس تاجر کی بھی ذمہ داری ہے جی. کہ یہ اپنے معاملات کو اس طرح آنکھ بند کر کے نہ لے کے چلے جی اوکے دیکھئے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے تو مشقت میں اسے پڑھنا پڑے گا مشقت میں کہاں پڑھنا پڑے گا ایک کروڑ کا کنٹرن منگوایا ہے پچاس لاکھ کا منگوایا ہے جی. تین لاکھ روپے اور جو ہے جائیں گے پچیس تیس دن کے لیے اور واپس آ جائیں گے چل اللہ تعالیٰ لیکن بچنے سے بچ... تعاون کرنا پڑے گا جو ایجنٹ ہے اس کے ساتھ ٹھیک دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس معاملے سے نکلا جا سکتا ہے ٹھیک اللہ, اللہ رب العزت ہمیں سودی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی م... پہچان بھی ہونا اس کو کچھ معلومات بھی ہو کچھ کچھ انیشیل معلومات تو ہونا کہ پھر ہم جائیں کہ ادھر شک ہو رہا ہے ادھر شبہ ہو رہا ہے بہرحال اگلی کال دیجیے مفتی صاحب کی بات یہ سوال ایک ہے میرا ایک چھوٹا سا باغ ہے آم کا اس میں پھل نہیں لگتا یعنی پھل لگنے سے دو تین مہینے پہلے ہی وپاری آ جاتے ہیں تو اس کو میں سیل آؤٹ کر دیتا ہوں کچھ بیاں ہمیں دے دیتے ہیں تو اس طرح کیا اس کو پھل لگنے سے پہلے بیچنا جو ہے اس آم کے باغ کو پھل کو بیچنا کیا یہ صحیح ہے شرن ٹھیک ہے جی پنجاب ہمارا جاگر دیکھیں آم کا معاملہ ایسا ہے جی کہ بےسلم ہونا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں عام نہیں ہوتا صحیح جو ہم نے شرائط بیان کی تھی نا جی جی کہ وہ جو چیز ہے وہ موجود ہو مارکیٹ میں جس پر ڈیل ہو رہی ہے جو بیچی جا رہی ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہو تو وہ تو ظاہر بات ہے دستیاب نہیں ہوتی سیزن کا پھل ہے یہ تو سیزن کا پھل ہے ٹھیک ہے تو بےسلم تو نہیں ہو سکتی اس کے بہت سارے طریقے علماء نے بیان کیے ہیں جی ہے بڑے مشکل تو بہرحال مال جب تک موجود نہ ہو تو بے سلم ایک ایسا راستہ ہے کہ مال نہ ہونے کے باوجود سودا کرنا جائز ہوتا ہے لیکن یہاں بے سلم بھی جائز نہیں ہو رہی ٹھیک تو یوں پھلانے سے پہلے تو بیچنا جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگلی کال بھی لیتے مختص آپ نے پچھلی بھی ایک کال میں فرمایا تھا کہ مفتی صاحب سے مل لیں کسی اور اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ راستے موجود ہیں تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے ایک تاجروں میں جانتا ہوں وپاری کو ان کے کیلے کا بزنس تھا تو وہ حیدرآباد آر لکھتا تھا ہم نے ریفر کیا ان کو ایک دو دفعہ گئے پھر مجھ سے رابطہ ہوا فون کیا تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا میں نے کہا آؤ گے بیٹھو گے مسئلہ حل ہوگا جی میں نے کوئی انوالومنٹ نہیں کی پھر اچانک کئی سال بعد ملاقات ہوئی میں نے جہاں بھی سنا ہے آپ کا ایک مسئلہ چل رہا تھا کیا ہوا اس کا کہنا ہو گیا راستہ بتا دیا مجھے میں اس راستے کے مطابق عمل کر رہا ہوں ٹھیک میں یہ یاد کروں کہ ان باتوں سے فیلنگ یہ آ رہی ہے اور تجربہ بھی ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اگر ہمارے تاجر اسلام بھائی مستند علماء سے مفتیان اکرام سے مربوط رہیں رابطے میں رہیں اور مسلسل مسائل پوچھتے رہیں تو کوئی نہ کوئی حل بھی نکل آئے گا صورت بھی نکل آئے گی اور حل یا صورت نہیں نکلا تو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تو سمجھ آ جائے گا جو آفیت کا اور سلامتی کا ہو دیکھیں میں یاد کروں جی ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا جی تو ایک تو وہ مریض ہوتا ہے کہ جس کو اپنی تکلیف بھی بیان کرنا نہیں آ رہی ہوتی ہے اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ درد ہے کہاں اس کی کیفیات کیا ہے یہ اپنے اپنے حص اور اپنی اپنی جو ہے پہچان کی بات ہے پھر مرض کی بھی بات ہے بعض مرض واضح ہوتے ہیں بعض واضح نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر سے بڑھ کر مریض کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جتنی پختہ علامتیں ڈاکٹر کو بتائے گا ڈاکٹر اسی حوالے سے تجزیہ کرے گا پچھلے دن ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ کچھ پرابلم ہے اور گھر میں کسی کو سینے میں تکلیف ہے لیکن چیسٹ کے ڈاکٹر کو دکھا لیا پھیپھڑوں کو ڈاکٹر کو دکھا لیا لیکن جو ہے نا وہ سانس نہیں آ رہا اب میں کوئی ڈاکٹر اکیم تو ہوں نہیں تو میں نے ویسے ایک مشورہ دیا میں نے کہا دیکھیں رمضان کے بعد عید کا موسم آیا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بد ہو جاتی ہے بعض اوقات گیس ہو جاتا ہے میدے کی پرابلم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا گٹن محسوس ہو رہی ہوتی ہے کچھ واک وغیرہ کریں جس اسپیشلسٹ کے پاس یہ گئے ہیں اس نے تو اپنے شعبے کے ادبار سے ٹیسٹ لے لیے ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات مریض کو ڈاکٹر بھی دو سے تین دوائیاں دے رہا ہوتا ہے یا تو اس کے میدے میں پرابلم ہوگی تو اس دوار سے ہی ہو جائے گی یا تو الرجی ہوگی اس جائے گی یا یہ مسئلہ ہوگا اس وجہ سے ہو جائے گا دو سے تین دوائیاں دے رہا ہوتا ہے کم از کم تو وہ بھی امکانات رکھتا ہے ہر مریض کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا بعض مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ تو تصویر کا ایک رخ دوسرا رخ یہ ہے کہ جتنی دلچسپی ہماری اپنے امراض کے ساتھ ہوتی ہے تکالیف کے ساتھ ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو رہا اس سے نہیں ہو رہا اس سے نہیں ہو رہا بہتر سے بہتر جو ہے نا وہ کی طرف جائیں شری معاملات کے اندر دلچسپی کا انسر کم ہے जी. کم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو شری مسئلہ سمجھانا جو ہے जी. ایک پوری فیزیو تھراپی کی کلاس ہوتی ہے जी. ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ بتا دیا انفرادی طور پر اس کو فوراً سمجھ میں آ گیا بعض اوقات گیٹ سے نکلتا ہے پھر بھول جاتا ہے بالکل اس کو بالکل جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ پہلی دفعہ اس کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں ہم حل بیان کر رہے ہیں ابھی اس حلق کی طرف اس کی توجہ جائے ہی نہیں رہی ابھی تھوڑی اور مشکل ہوگی تو پھر توجہ جائے گی کہ ہاں یہ حل تو ممکن ہے بس اوقات بندہ اس حلق کو فوراً جھٹک دیتا ہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو بہت مشکل ہے حالانکہ کی پاسبلٹی نہیں, نہیں, نہیں. حل اتنا مشکل نہیں ہوتا تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے حل ممکن ہوتا ہے مختصر ویسے تو آپ نے اس میں وضاحت فرما دی لیکن میں چاہوں گا کیونکہ اختتامی وقت ہو رہا ہے ایک آخری مدنی پھول اسی کے حوالے سے آ جائے کہ ہمارے جو تاجر اسلام بھائی ہوتے ہیں یہ کسی کوئی بھی مالی معاملہ ہو تو لوگ علما یا مفتیان کرام کی طرف آتے ہوئے ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے یار ناجائزی ہوگا ناجائز ہی ہوگا ماضاء اللہ تو اب یہ جو سوچ ہے یعنی ناجائز نکل آیا تو کیا کریں گے چلے سے یوں کر لیں کہ اگر یہ معاملہ ابھی ہم کر رہے ہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے اور جب پتہ نہیں ہے تو چلو پھر تو چلتا ہے لیکن اگر ہم علما کے پاس گئے مفتیان اکرام کے پاس گئے یہ ناجائز نکل آیا تو پھر ہم کیا کریں گے پھر تو پھنس جائیں گے دیکھیں حالات بڑے نازک ہیں اب میں آپ کو ایک لطیفہ سنا ایک تو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ مسائل سیکھنے میں سنجیدگی نہ لینا ٹھیک ہے سنجیدہ نہیں لینا ٹھیک ہے ہر کسی سے مسئلہ پوچھ لیں گے مسئلہ کس سے پوچھنا ہے کس سے نہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو ادھر بھی دیکھنا, دیکھنا چاہیے اب ہر امام مسجد جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا ٹھیک ہے بعض اوقات تو وہ حافظ بھی نہیں ہوتا اور اگر حافظ بھی ہو تو ذرائعات مسائل تو نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے مسائل کے لیے تو ایک الگ جو ہے وہ شرائط ہیں مطالعہ ہے پھر ہر آدمی کو جو ہے وہ کاروبار کی جانچ نہیں ہوتی تو مسترد علماء کے پاس رجوع کیا جائے تو آسانی رہتی ہے ٹھیک ہے وقت ہے تو ایک کال لے لیتے ہیں ایک کال لے دیجیے میرا چکی دہ کاروبار ہے آٹا پینے مان دانے لے آس نو انتالی کلو واپس کرنے اسی اسنوں دسنے کاٹ ہوئے گی کاٹ ہوں مشین کو جا کدی آٹا زیادہ دھونے پی بھی سام بچ بھی ہے لیکن اب گاہک نو پہنا دس کلو کاٹ کرا گے اور ایک سو تری روپیے مان لگے تیرے کو گاہک پتا ہے کیا یہ جہد ہے आ, ان کا سوال یہ ہے کہ... چکی جو ہے وہ آٹا پیسنے پتھر, پتھر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے جی جی تو آٹا پیستے ہوئے آٹا جلاتی بھی ہے جی کچھ نہ کچھ تو آٹا جلاتی ہے جی اس بات میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے تو اب جو چکی والا ہے وہ کام کر رہا ہے پیسے کے بدلے جی پیسے لے رہا ہے کہ ایک من کے اتنے پیسے وہ اجرت میں لے گا ٹھیک جی ہے جی تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ چیز امانت ہے یہ نہیں کہ چالیس کلو اگر مال کندم لیا ہے تو چالیس کلو آٹا ہی دے ٹھیک تو اب ایک عرف ہے کہ ایک ایک من پر ایک کلو آدھا کلو اس کا عرف ہوتا ہے کہ ابھی اتنا جو ہے وہ کم دیا جائے گا علماء نے اس عرف کی رعایت کی ہے کیونکہ اس کے پس منظر میں وجہ موجود ہے تو اگر یہ چکی والے ایسی شرط لگاتے ہیں تو شرط یہ شرط جائز ہوگی اور اس میں کوئی کباط نہیں ہے آپ کے سوال کا بھی جواب ہو گیا اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا اور اب مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکیں گے مدنی خبریں تو مدنی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم